باب صلاه الجمعه لا تصح الجمعه الا في مصر جامع او في مصلى المصري ولا تجوز في القرى ولا تجوز اقامتها الا للسلطان او لمن امره السلطان ومن شرائطها الوقت فتصح في وقت الظهر ولا تصح بعده یہ بات ہے ہمارا نا نماز جمعہ کے بارے میں بھائی نماز جمعہ یاد رکھیے ہمارا نا جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت آئی ہے حادیث میں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حادیث میں آتا ہے بھائی کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے بھائی تمام دنوں کا حا کے عید الفطر اور عید الاضحا کے دن سے بھی زیادہ عظمت ہے اللہ کے نزدیک اس کی بھائی اتنا عظیم ہے اور یہی وہ دن ہے جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی یہی وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا اور یہی وہ دن ہے جس کے اندر وہ دنیا کے اندر تشریف لائے گئے جمعہ کا دن بھائی اور حادی میں آتا ہے بھائی جمعے کے دن ایک وقت ایک گھڑی ایسی آتی ہے جب اللہ تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں بھائی یعنی اس وقت کے اندر انسان جو بھی دعا مانگ لے اللہ تعالی اسے ضرور قبول فرماتے ہیں تو ایک وقت ایسا اور اکثر علماء کے نزدیک بھائی آخر دن, دن کے آخر میں یہ وقت آتا ہے بھائی سمجھ میں دن کے آخر تو اس سب جو بھی دعا کی جائے اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں ضرور قبول ہیں تو اس توایت مولانا اہتمام سے جمعے کی تیاری ہونی چاہیے بھائی سمجھ انسان غسل کرے بھائی اپنے سب سے عمدہ کپڑے پہنے خوشبو لگائے بھائی نسواس وغیرہ کرے اور احتمام کے ساتھ بھائی وقت سے پہلے ہی مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرے ہوئے اور حادث میں آتا ہے مولانا جوش جمعے کی نماز کے لیے چلتا ہے ایک ایک قدم پر اسے ایک سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے ایک ایک قدم پر اتنی فضیلت ہے اتنی فضیلت اور یہی وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی بھائی اور جو شخص تین جمعے بغیر عذر کے ترک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں بھائی اسے غفلت میں بھائی دھکیل لیا جاتا ہے بھائی خوب اہتمام کے ساتھ جمعے کی تیاری ہونی چاہیے جی تو اب نماز جمعہ کے مسائل بتلائیں گے بھائی کہتے ہیں لا سے خل الا فی مصر مفرن جامع صحیح نہیں ہے جمعہ مگر جامع شہر کے اندر جامع شہر بھائی مصر جامع کس کو کہتے ہیں یاد رکھیے بھائی بھائی مصر جامع وہ شہر جہاں خلیفہ نے اپنا کوئی نائب مقرر کیا ہو مثلا گورنر وغیرہ ہو وہاں پر یا خلیفہ خود ہو یا گورنر وغیرہ اس کی طرف سے سمجھ میں آئے مقرر ہو اور قاضی ہو وہاں پر بھائی جو وہاں پر کیا کرتا ہو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے اللہ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے وغیرہ بڑے شہر دیہات وغیرہ میں جمعہ صحیح نہیں مانا وہاں پر زہر کی نماز ادا کی جائے گی ہاں اگر بستی ہے ذرا بڑی علماء فرماتے ہیں اگر اتنی بڑی بستی ہو جس کی آبادی تین چار ہزار تک ہو گئی اس کے اندر بازار ہو اپنا اس کا بھائی ہسپتال وغیرہ ہو تھانہ وہاں پر ہو تو وہاں بھی جمعہ جائز ہے جمعہ کی نماز پڑھائی جائے جا سکتی ہے وہ. سمجھ میں آیا بھائی وہاں بھی پڑھا جا سکتی ہے اور یہ بھی یاد رکھنا والا نا جمعہ پہلے شہر میں ایک ہی جگہ ہوتا تھا بھائی تمام شہر کے لوگ ایک ہی جگہ بھائی شہر کا جو امیر ہوتا تھا وہ جمعے کی نماز پڑھاتا تھا اور سارے شہر والے اکٹھے ہوتے تھے بھائی شہر کے باہر کوئی شہر کے ساتھ ہی عید وغیرہ جو ہوتی وہاں سارے اکٹھے ہوتے اور پورے شہر میں ایک ہی عید کی نماز ہوتی تھی ایک ہی جمعے کی نماز ہوتی لیکن آپ علماء بعد کے فقاہ کرام فرمانے لگے اب کیونکہ شہر وغیرہ بہت بڑے ہو گئے بھائی تو اب شہر کی کئی مسجدوں کے اندر بھی جمعے کی نماز پڑھی جائے تو صحیح ہے ہو جائے گی بھائی تو دیکھیے کہتے ہیں بھائی لا تصما تو اللہ فیم جامعہ ان جمعہ صحیح نہیں ہے مگر کس میں جان شہر جامعہ کے اندر اور شہر جامعہ بتلایا کیا مراد ہے ایسا شہر جس کے اندر کوئی گورنر وغیرہ یا خلیفہ ہے یا خلیفہ کا نائب ہے اور کیا ہے قاضی وغیرہ بھی مقرر ہو جو لوگوں میں فیصلے کرتا ہے بھائی جی اور میں نے بتلایا فقائے کرام لکھتے ہیں مزید بھائی کہ اب دیہات کے اندر تو جمعہ جائز نہیں ہے وہاں ظہر کی نماز ہی پڑھی جائے گی البتہ اتنی بڑی بستی ہو جس کی آبادی کتنی ہو تین چار ہزار ہو وہاں بازار ہو مالانہ ہسپتال ہے تھانہ وغیرہ ہے تو اس قسم کی بستی کے اندر بھی جمعہ کی نماز جائز ہے بھائی تو جائز نہیں ہے جمعہ کی نماز مگر مستری جامع کے اندر فی مسفل مستری یا شہر کی عید گاہ میں کہاں پر مسفلہ عیدگاہ مولانا فی مصلل مصری شہر کی عید گاہ میں بھائی والا جی تو بتلایا بھائی میں نے دیکھا شہر کی عیدگاہ میں جمعہ انہوں نے لکھا صحیح ہے ویسے نہیں صحیح بھائی میں نے بتلایا پہلے جمعہ کیا کرتا تھا پورے شہر میں ایک ہی جماعت ہوتی تھی سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے شہر بھر کے لیکن اب مولانا میں نے بتلایا بعد کے فقہ کرام نے کیا فتوا دیا کہ شہر وغیرہ بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ مشکل ہو گیا تو ایک ہی شہر کی متعدد مساجد کے اندر بھی جمعہ کی نماز جائز ہے ولا تجوز قورا جمع ہے قریت ان کی بستیوں کے اندر دیہاتوں کے اندر جائز نہیں ہے جمعہ بہی چھوٹی بستیاں کو کریا بستی کو کہتے ہیں بھائی دیہات کو ولا تجوز اقامت اللہ سلطان او امن امراح سلطان اور جائز نہیں ہے جمعہ کو قائم کرنا اللہ علیہ مگر کس کے لیے بادشاہ کے لیے بھائی بادشاہ ہی آئے گا وہ قائم کروائے گا جمعہ وہ جمعہ کی نماز پڑھائے گا اولی من وہ السلطان یا اس شخص کے لیے جسے بادشاہ نے حکم دیا ہو کہ تم کیا کرو جمعہ پڑھاؤ بھائی تو بادشاہ نے جسے بادشاہ خود پڑھائے یا جسے بادشاہ حکم دے دے اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جمعہ قائم کروانا صحیح نہیں ہوئی جی یہ وہ اس وقت تھا جب اس شہر میں کیا ہوتی تھی ایک ہی جماعت ہوتی تھی تو لہٰذا یہ ضروری ہے مارانا کہ بادشاہ جسے حکم دے یا بادشاہ خود پڑھائے ورنہ تو لوگ اتنے لوگ ہوتے ہیں مارانا اختلاف آئے گا جھگڑا ہوگا بھائی یہ کہے گا ہمارا امام ہو دوسرا کہے گا ہمارا یہ کہے گا فلاں بڑے بزرگ ہیں ان کو ہونا چاہیے دوسرے کہیں گے نہیں وہ بڑے بزرگ ہیں بھائی سے جھگڑا ہوگا لہٰذا ضروری ہے بھائی سے بادشاہ خود ہو یا جسے بادشاہ نے حکم دیا ہو ومین شرح اب جملے کی جمعے کی شرائط بیان ہو رہی ہے ہمارا کہتے ہیں وامن شرح اتہا اور جمعے کی شرائط میں سے کیا ہے وقت ہے ہمارا وقت کے اندر جمعہ ہونا چاہیے وقت سے پہلے بھی نہیں وقت کے بعد بھی یعنی زوال سے پہلے بھی صحیح نہیں اور آسر سے زہر کا وقت نکلنے کے بعد بھی صحیح ملو ملو ملو نہیں تو کہتے ہیں ومن شراح اتہل وقت اور جمعے کی شرائط میں سے وقت ہے فتح سے خفی وقت زہری بس جمعہ کی جمعہ صحیح ہے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ولاط سے خبا دہ اور اس کے بعد صحیح نہیں ومن شراء اتحل خطب تو قبل ولا اور جمعے کی شرائط میں سے خطبہ بھی ہے نماز سے پہلے بھائی شرائط ذکر ہو رہی ہیں شرط ہے تو مشروط ہے وضو نماز کے لیے شرط ہے وضو ہے تو نماز ہے وضو نہیں تو نماز بھی شرط ہے تو مشروط ہے شرط نہیں تو مشروط بھی تو جمعے کی شرائط اب یہاں بیان ہو رہی ہیں جمعے کی شرائط میں سے ایک کیا ہے خطبہ ہے مولانا یاد رکھیے خطبہ ہے تو جمعے کی نماز صحیح خطبہ نہیں تو جمعے کی نماز بھی نہیں بھائی جمعے کی نماز ہی نہیں ہوگی بھائی اور خطبہ بھی وقت کے اندر ہونا چاہیے زوال کے بعد مولانا زوال کے بعد بھئی جب سورج ڈھل جائے اور وقت کے اندر ہو اور نماز سے پہلے ہونا چاہیے اگر نماز کے بعد یہ خطبہ ہوا تو جمعے کی نماز نہیں ہوئی بھئی تو کہتے ہیں امین شرح اتہل خطبت ہو اور جمعے کی شرائط میں سے خطبہ ہے قبل فلا نماز سے پہلے یخ قبول امام لہٰذا مولانا اگر خطبہ دیا اور زوال مثلا بارہ بجے ہے بارہ سے پہلے خطبہ دے دیا پھر جمعے کی نماز بعد میں پڑھائی زوال کے بعد آپ بتائیے جمعے کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی نہیں, نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہوگی تو کہتے ہیں یک الامام ال امام خطبہ, تینی خطبہ دے گئے امام دو خطبے یکسین قاعدین جدائی کرے گا ان دونوں کے درمیان قاعدے کے ذریعے امام ان دو کتبوں میں جدائی کرے گا کس کے ذریعے قادہ کے ذریعے بھائی امام کھڑے ہو کر خطبہ دے گا اور درمیان کو ایک خطبہ جب ختم کرے تو پھر بیٹھ جائے کم از کم اتنی مقدار جس میں تین مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے تو بیٹھنا ضروری ہے بھائی تو بیٹھے گا ان دو में میں مولانا جی مَنْ اور پھر خطبہ دے گا کھڑے ہو کر عالت تہارتی پاکی کی حالت میں باوضو ہو کر فعین ذکر اللہ تعالیٰ جا جائندہ ابھی حنیفہ تر اللہ تعالی اگر اکتفا کیا کیا کیا اگر خطیب صاحب نے اکتفاض کیا الا ذکر اللہ تعالی اللہ کے ذکر پر زیادہ عند ابي حنيفه رحم الله امام اعظم بوہنی فراو لكن نزدیک جائز ہے بھائی بھائی خطیب صاحب نے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے لیکن تین مرتبہ سبحان الله سبحان الله سبحان اللہ, سبحان اللہ،, سبحان اللہ، لا اله الا الله پڑھا اس طرح خطبہ دے دیا مولانا نا پیما ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جائز ہے لیکن جائز ہے مولانا البتہ مکرو ہے بھائی کیا ہے مکرو ہے جائز تو کہتے ہیں اگر اتفاق کیا خطیب نے امام نے اللہ کے ذکر پر تو جائز ہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وقا لا اور تصنیہ ہے اور صاحب فرماتے ہیں لاب من ذکر طویل کہ ضروری ہے طویل ذکر کا ہونا خطبتا جسے کیا کہا جا سکے جسے خطبہ کہا جا سکے بھائی سبحان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ دو تین دفعہ کہہ دیا اسے کوئی خطبہ نہیں کہتا بلکہ کیا ہونا چاہیے تھوڑا طویل ذکر ہونا چاہیے تاکہ جسے کیا کہا جا سکے خطبہ کہا بھی تو جا سکے بھائی فہین خطبر بس اگر یہ خطبہ دیا بیٹھ کر امام نے بھائی میں نے بتلایا کھڑے ہونا ضروری اگر بیٹھ کر خطبہ دیا غیر بغیر یعنی بے وضو ہونے کی حالت میں بھی جائز ہے رہو اور یہ مکرو ہے کون سا مکرو ہے مکرو ہے تقریب ومن حل الجماعت اور جمعے کی شرائط میں سے ایک جماعت بھی ہے جمعے کے لیے کیا شرط ہے لوگوں کی جماعت بھی حاضر ہونی چاہیے اگر جماعت حاضر نہیں تو پھر بھی جمعہ صحیح نای. نہیں بھائی اچھا بھائی کتنی جماعت ہونی چاہیے سنیے بھائی حنیفہ تو محمد رحمہ اللہ سول امامی اور کم سے کم جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رم کے نزدیک تین آج ہونے چاہیے سیول امامی علاوہ امام کے امام کے علاوہ کم از کم کتنے آدمی ہونے چاہیے تین, <تصفيق> تین آدمی ہونے چاہیے بھائی تین آدمی وکال ابو یوسف راہ نانی وہ فرماتے ہیں دو ہوں امام کے علاوہ بھائی دو ہونے چاہیے تو یہ دو ہونے چاہیے مولانا خطبے کی ابتداء سے لے کر پہلی رکعت کے سجدے تک پہلی رکھا کے ہاں کم از کم پہلے قول کے مطابق تین افراد ہوں اور دوسرے قول کے مطابق کم از کم دو افراد یہ ضرور ہونے چاہیے اگر ان میں سے کوئی ایک اس سے پہلے اٹھ کر چلا گیا تو پھر بھی جمعہ صحیح نہیں بھائی کیونکہ جماعت پوری نہیں اور یہ شرائط میں سے ہے اور شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں امام خیر اور جہر کرے گا امام دونوں رکعتوں میں یعنی کرے گا امام خراعۃ سورتم بیائی نہا اور اس کے اندر نہیں ہے جمعے کے اندر نہیں ہے قراءۃ الصورت بعینھا کسی معین صورت کی قراءت کسی معین صورت کا پڑھنا جمعے میں ضروری نہیں کوئی ایسا نہیں ہے بھائی کہ کوئی خاص صورت جمعے میں پڑھی جائے گی بلکہ جو بھی پڑھنا چاہے بھائی ولا تجب الجمعۃ علی مسافر ولا مرۃ ولا مریض ولا صبی ولا عبد ولا اعما اور جمعہ واجب نہیں ہے مسافر پر ولا مراسن اور نہ عورت پر ولا مریض اور نہ مریض پر ولا فبی اور نہ بچے پر ولابین اور نہ غلام پر ولا عام اور نہ اندھے پر نہ بینا پر ان پر جمعہ واجب نہیں ہے لیکن کیا اگر یہ آ جائیں تو ان پر جمعہ واجب نہیں ان کو ان پر ظہر کی نماز پڑھنا ضروری ہے یہ کیا کریں گے زہر کی نماز پڑھیں گے لیکن اگر یہ جمے کے لیے آ گئے تو کیا ان کا فرض ادا ہو جائے گا یا انہیں پھر بھی زہر کی نماز پڑھنا پڑے گی کہتے ہیں بھائی اگر یہ جمعے کی نماز میں آ گئے تو ان کا فرض ادا ہو جائے گا سمجھ میں آیا اب ظہر کی نماز کی حاجت نہیں تو کہتے ہیں فہ پس اگر یہ سارے حاضر ہو گئے یہ جو مسافر عمران مریض فبی عبد اور عامہ ہیں اگر یہ حاضر ہو گئے وہ فل لان اور نماز پڑھی انہوں نے لوگوں کے ساتھ عجاحمان فرض الوقتی تو کافی ہے ان کے لیے وقتی فرض سے وقتی فرض سے یہ کافی ہے اب انہیں وقتی فرض یعنی زہر کی حاضر کی ضرورت نہیں فَإِن وَصَلَّو مَعَ النَّاسِ عَن فَرْضِ الْوَقْتُ صلّو اس کو فلو پڑھنا مارانا فلو سمجھ میں آیا بھائی فلو نہیں پڑھنا کی ماضی کا سیغ ہے فلاح گردان آتی ہے یا نہیں آتی مارانا فلاح فلا فل بھائی اور اگر فلو پڑھیں تو یہ امر بن جائے گا فل فلیہ فلو فلو کا کیا معنی پڑھو تم یعنی تم نماز پڑھو اور یہاں حالانکہ مخاطب کی بات نہیں ہو رہی بلکہ کس کی بات ہو رہی ہے یہ مریض بچے مسافر وغیرہ کی بات ہو رہی ہے تو ضمیر ان کی طرف جائے گی تو فلو ماضی کا سیفا بھائی جمع دی اور جائز ہے غلام کے لیے اور مسافر اور مریض کے لیے کہ وہ امامت کریں جمعے کے اندر بھائی غلام مسافر اور مریض یہ جمعے کی نماز میں امامت بھی کر سکتے ہیں اگر انہیں امام بنا دیا جائے تو جمعہ ہو جائے گا بھائی منظر منزل له له سورت مسئلہ یہ ایک آدمی ہے اور اس پر جمعہ بھی واجب ہے مولانا مسافر مریض وغیرہ بھی نہیں ہے وہ اور کوئی کوئی اوزر نہیں ہے اسے لیکن جمعے کی نماز ابھی مسجد میں نہیں ہوئی تھی اس نے گھر پر ہی زہر کی نماز پڑھ لی بھائی کیا, کیا گھر پر ہی زہر کی نماز پڑھ لی بھائی جمعے کے لیے جانے کا ارادہ نہیں تھا اس کا وہی وہ زہر کی نماز پڑھ لی تو کہتے ہیں بھائی یہ نماز ہو جائے گی البتہ مکرو ہے مولانا کیونکہ اسے کیا کرنا چاہیے تھا جا کر جمعہ پڑا جی لیکن نماز فرد ادا ہو جائے گا البتہ یہ مکرو ہے مکرو ہے تحری میں ہو اچھا بھائی یہ نماز پڑھنے کے بعد اس کا ارادہ بنا چلو بھائی اب میں جمعہ بھی پڑھ لوں جا کر جمعہ بھی پڑھ لوں تو چنانچہ اس کی رائے بنی اور وہ جمعے کے لیے چل پڑا مولانا کہتے ہیں جیسے ہی جمعے کے لیے وہ چلا اس کی وہ ظہر کی نماز باطل ہو گئی کیا ہو گئے باطل, باطل, باطل, باطل ہو گئے سمجھ میں آیا تو چلتے چل جیسے چلنا شروع کرے گا گھر سے نکلا چلا اس کی جمعے کی نماز باطل ہو گئی جبکہ صاحبین رحمہ ہوں یہ صاحب فرماتے ہیں نا جبکہ صاحبین رحمہ ہم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں صرف چلنے سے اس کی وہ نماز باطل نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ جمعے کی نماز میں شامل ہو جائے جا کر اس وقت کیا ہو جائے گی جب جمعے کی نماز میں شامل ہوگا تو پھر اس کی ظہر کی نماز کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی بھائی سورج سمجھ میں آگئی بھائی تو کہتے ہیں وہ منفل ظہر فی منزل ہی یومل اور جس شخص نے زہر کی نماز پڑی فی منزل اپنے گھر میں یوم آتی جمعے کے دن قبل فلاطل امامی امام کی نماز سے پہلے ولا عزر لہو اور اس کا کوئی اوزر بھی نہیں تھا لہو لئے مکرو ہے وجا فلاطہ نماز جائز ہے فن بدا لہو بس اگر اس کی رائے ہوئی بھائی بدا کم بدا یبدو کا مانا ہوتا ہے کسی چیز کا ظاہر ہونا لیکن بدا لہو یہ اس قسم کا کلام جب عربی میں آ جائے تو معنی ہوتا ہے رائے بننا اگر اس کا خیال ہوا کیا خیال خیال ہوا بھائی یہ ترجمہ کرے فیم بادالہ پس اگر اس کا خیال ہوا کہ این یا زور الجمہ کہ وہ جمعے میں حاضر ہو جائے پتوجہ الہی تو وہ جمعے کی طرف کیا ہوا متوجہ ہوا کیا ہوا یعنی چل پڑا عند رحمه اللہ جمع, کی طرف صحیح کرنے سے جمع کی طرف چلنے سے اس کی نماز کیا ہو جائے گی باطل وقال ابو یوسف محمد اور صاحب فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز باطل نہیں ہوگی یہاں تک ایمام کے ساتھ جمع نماز میں داخل ہو جائے وہ یو کرو گے معذور جماعت یوم الجماعت اور مقروح ہے کہ معذور لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھیں زہر کی جماعت کے ساتھ جمعے کے دن بھائی دیکھو معذور پر جمعہ ہے کہ جمعہ نہیں ہے جمعہ نہیں ہے, ہے آپ کچھ معذور اکٹھے ہوئے وہ ایک جگہ پر جماعت کروانا چاہتے ہیں ہمارا نام کہتے ہیں بھائی ان کو جماعت نہیں کروانی چاہیے بھائی کیونکہ ادھر جمعہ ہو رہا ہے تو ان پر تو جمعہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کوئی بغیر معذور بھی ان کو دیکھ کر کیا ہو جائے ان کے ساتھ آ کر شامل ہو جائے تو جمعے کی نماز میں کمی آ جائے گی چند فرد بھی ادھر آ گئے تو لہذا یہ درست نہیں ہے ہمارے یہ شہر کی بات ہو رہی ہے دیہات میں ہو پھر تو ٹھیک ہے ہمارا نہ کیونکہ دیہات میں تو جمعہ ہے ہی نہیں وہ یوکر مکرو ہے معذور زہرا کے نماز پڑھیں معذور زہر کی جماعت ان جماعت کے ساتھ یوم الجماعت جمعہ کے دن وہ قزالی کا دن اور اسی طرح ہے جیل والے بھائی جیل والے بھائی جیل کو کہتے ہیں جیل والے یعنی قیدی قیدی سمجھ میں ان کا بھی مکرو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھائی ومن ادر اکل امام یوم الماج اللہ ماہ ادر اک بنا ہل جما اچھا بھائی جمعے کی نماز میں کب جا کر شامل ہوگا تو پھر جمعے کی نمازی باقی پوری کرے گا بھائی یاد رکھیے امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دوسری رکعت کا اکثر حصہ مل گیا آدمی کو کیا مل گیا دوسری رکعت کا اکثر حصہ جا کر آدمی شامل ہو گیا جمعے میں تو اب کیا کرے گا جمعہ پورا کر لے گا اسی پر بنا کرے گا اور ایک رکا پڑھ کر جمعے کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر دوسری رکعت نے بھی آخر میں پہنچا یوں کو سمجھو تشہد میں جا کر شامل ہوا تو امام محمد رحم رملہ فرماتے ہیں اس تشہد میں ملا ہے دوسری رکعت کا اکثر حصہ یہ اسے نہیں مل سکا لہذا آپ اس پر وہ جمعہ کی بنا نہیں کر سکتا بلکہ زہر کی نماز کرے پڑے گا کیا کرے گا ظہر really. کی نماز پڑھے گا سمجھ میں یعنی تشہور سے کھڑے ہو کر اب وہ دو رکعت نہیں پڑے گا کتنے پڑے گا یعنی کہ سلام پھیر کے ختم کر کے نئے سرے سے پڑھے نہیں بنا تو اسی پر کر رہا ہے تو میں سے جا کر مل گیا لیکن چونکہ دوسری رکعت کا تھوڑا حصہ ملا اور اس صورت میں امام محمد رحم اللہ کیا فرماتے ہیں آپ اسی پر جمعے کی بنا نہیں کر سکتا بلکہ کیا کرے امام سلام پھیرے یہ کھڑا ہو جائے اور اب زہر کی نماز پوری پڑھ لے اسی پر بنا کرتے ہوئے جب کہتے ہیں کہ جتنا حصہ بھی مل جائے جمعہ کا چاہے تشہد ہی میں کیوں نہ جا کر مل جائے تو اب وہ کون سی نماز پڑھے گا جمعہ ہی کی پڑھے گا اور اسی پر فتوا تو کہتے ہیں بھائی ومن ادرکل امام اور جس نے پایا امام کو یوم الجمعہ جمعے کے دن فلا ماں ماں ادرکا تو اس کے ساتھ نماز پڑھ لے ماں وہ جو اس نے اتنی نماز جتنی اس نے پالی فلا ماہ ادرک نماز پڑھ لے اس کے ساتھ جتنی اس نے جمعہ اور اسی پر بنا کرے کس کی جمے کی بنا کرے من ادرکل امام یومل جمعہ تی فل ماہ ماں ادرکا اور جس نے امام کو پایا جمعے کے دن بھائی جس نے امام کو پا لیا جمعے کے دن تو نماز پڑھ لے اس کے ساتھ جو اس نے پائی ہے وہ بنا لما اور بنا کرے اس پر جمعہ کی تشاہد کے اندر ان سے پہلے و آ جائے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا ہو ان سے پہلے وا آ جائے تو اسے ان وقلیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ان سے پہلے و آ جائے تو اسے ان وصلیہ کہتے ہیں اور ان کا ترجمہ آپ کیسے کرتے تھے اگر کے ساتھ لیکن ان وکلی کا ترجمہ اگر کے ساتھ نہیں کرتے اگرچہ کے ساتھ کریں گے اگرچہ ان کا شاہد اگرچہ اس نے اسے پایا ہو تشہد ہی کے اندر اور ہی سجود افیدی یا کس کے اندر سجودے امام کو سجدہ ثوعی تشہد میں پالے پھر بھی بنا علیہ الجمعہ اسی اس پر کے بنا کرے جمعہ ہی کے بنا کرے عند ابی حنیفہ و اب یوسف رحمه اللہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک وقال محمد رحمه الله اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں ان ادرک ما هو اقصر الرکات الثانیۃ اگر پا لیا اس شخص نے امام کے ساتھ دوسری رکعت کا اکثر حصہ بنا علیہ الجمعہ جمع تھا تو اس پر کس کی بنا کرے جمعے کی بنا کرے وہ ان ادرک معاحو عقل اور اگر اس نے پایا امام کے ساتھ دوسری رکعت کے اکثر سے اکثر نہیں بلکہ دوسری رکعت کا اقل پایا تھوڑا حصہ پایا بنا الی تو اس پر کس کے بنا کر لے زہر کے اب زہر پڑے گا جمعہ نہیں پڑے گا اضافہ ناس فلا طول کلام فروغ من خطبتی اور جس وقت نکلے امام جمعے کے دن بھائی جمعے کے دن خطبے کے لیے امام نکل آیا سارا کن ناس فلا تو لوگ نماز بھی ترک کر دیں اور کلام بھی بھائی اب خطبہ سننا ہے خطبے کی تیاری کرو خطبے کی طرح متوجہ ہو جاؤ بھئی اب اس وقت کوئی نوافل پڑھنا یا سنتیں پڑھنا یا کوئی بات چیت کرنا یا کوئی فیل کرنا سارے منع ہیں مولانا توجہ متوجہ بعض لوگ امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں آ کر سنتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں نہیں بھئی نہیں جب امام خطبہ دے رہا اس وقت کوئی نماز وغیرہ نہیں پڑھ نہیں پڑھنی چاہیے خطبے کی طرح متوجہ ہونا چاہیے حتیٰ کہ اگر خطبے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس میں بھی اختلاف کیا اعلیٰ نے کہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے تو بہتر یہ کہ دل میں پڑھے بھائی زبان سے بھی نہ پڑے اس وقت سمجھ میں آیا کیونکہ اس وقت کلام سے منع کیا گیا تو دل میں پڑھ لے شریف بھائی تو کہتے ہیں تو ترکن ناصف فلاط و کلام جب نکل آئے امام جمعے کے دن تو چھوڑ دیں لوگ نماز کو اور بات چیت کو حسا افروغ خطبتی یہاں تک امام اپنے خطبے سے فارغ ہو جائے وقالا اور صاحب فرماتے ہیں لا با صبح معلوم بالخطبتی صاحب فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں کلام کرنے میں مالم یبتا بالخطبی جب تک کہ امام نے خطبہ شروع نہ کیا ہوگئی تب تک کوئی ہرج نہیں وہ ازا ازان المزین جمع ترکن شرا توجہ جمعی اور جب اذان دے دیں معذین جمعے کے دن کون سی اذان الزان ال پہلی اذان دے دیں تو چھوڑ دیں لوگ بیا شرا کو اور متوجہ ہو جائیں جمعہ کی طرف فضا سل امام المبرا جب چڑھ جائے امام ممبر پر جا بیٹھ جائے جی ممبر پر چڑھ کر امام بیٹھ جائے وہ اور مؤذن ممبر کے سامنے بھائی بھائی آپ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے دوسری اذان کہاں پر دی جاتی ہے ممبر کے سامنے امام ممبر پر بیٹھا ہوتا ہے تو ازان تو ازان دے ممبر کے سامنے پھر وہ امام خطبہ دے وہی اقام الفلا اور جب وہ خطبے سے فارغ ہو جائے تو نماز قائم کریں نماز کھڑی ہو جائے گی بھائی اس کے بعد بھائی چلیے بس مولانا ہر المرام اللہ علام بھی حقیقت